اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه و فی الاخرہ من الفاسرین ادارہ صحاب کی جانب سے پیش خدمت ہے استاد احمد فاروق حفظہ اللہ کا درس بانوان با اپنے دین پر فخر کیجئے الحمد اللہ رب العلّمین وسلاۃ والسلام علیہ سیدیا اولم سلیم محمد علیحب وزبیتی اجمائین ام آباد عزیز بھائیوں آج کی گفتگو میں تاریخ کی کتابوں میں تاریخ اسلامی کی کتابوں میں مذکور ایک چھوٹے سے واقع پر کچھ بات کرنا اور اس کی روشنی میں جو اسفاق ہمارے لیے حاصل ہوتے ہیں ان اسباق پہ غور و فکر کرنا مطلوب ہے واقعہ بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کے اندر بالخصوص اس دور میں جو نوجوان اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت سے اسباق پوشیدہ ہیں جب بنی قریضہ کو شکست ہوتی ہے اور مسلمان ان پر فتح پاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں بعض روایات کے مطابق چار سو بعض کے مطابق سات سو یہودی اس دن ذبح کیے جاتے ہیں جو لوگ ذبح کیے جاتے ہیں ان میں سے ذبح ہونے والوں میں یہود کا ایک سردار کابن یہودہ بھی ہوتا ہے کاب بن یہودہ یہ کابن اشرف کے علاوہ ایک اور سردار کا نام ہے چونکہ یہودیوں کو مختلف مسلمانوں کے درمیان مختلف صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا ہے جن کے ذمہ لگایا جاتا ہے کہ وہ انہیں قتل کریں تو کاب بن یہوزہ جو ہے وہ حضرت محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آتا ہے اور آپ اس کو قتل کرتے ہیں تو بعد میں ویسا بن مسعود جو آپ کے بھائی ہیں اور عمر میں آپ سے بڑے ہیں وہ آتے ہیں اور آ کر وہ بھی مسلمان نہیں ہوتے کفر پر قائم ہوتے ہیں تو وہ آ کر بہت ملامت کرتے ہیں حضرت محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ملامت کرنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے اس خاندان پر کافی احسانات ہوتے ہیں اور مالی احسانات ہوتے ہیں ان کی بہت سی ضرورتیں بن یہوزہ نے پوری کی ہوتی ہیں جو ہیں وہ آتے ہیں اور آ کر ابھی حالت کفر میں ہیں اور آ کر حضرت مہیّا سے کہتے ہیں کہ کیا تو نے قتل کیا بن یہوزہ کو لارب بشہمن فی بتن کا قد نتمن مالی ہی ہو سکتا ہے کہ تو اس کا اتنا احسان مند ہو کہ تیرے پیٹ میں جو چربی ہے وہ بھی اس کے مال کی ہے۔ یعنی اس حد تک اس نے تجھے کھلایا پلایا اور तुझ पे खर्च کیا ہے۔ ان کَلَ لَئیمُن یَ مُہیّصا تو بڑا ہی نمک حرام ہے مُہیّصا۔ تو یہ بات سن کے حضرت مُہیّص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لقد امرنی بقتله من لو امرنی بقتلك لقتلتك کہ مجھے اس ذات نے قاب بن یہوذا کے قتل کا حکم دیا تھا جو اگر مجھے تجھے قتل کرنے کا بھی حکم دیتی اپنے سگے بھائی کو قتل کرنے کا بھی حکم دیتی تو میں وہ حکم بھی نافذ کر دیتا تو یہ بات سن کے وہ سکتے میں آ جاتے ہیں اور گھر واپس لوٹتے ہیں وہی سب ان مسعود اور پوری رات کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اور رات بھر یہ بات دہراتے رہتے ہیں کہ ولّہ ان ناظ اللہ اللہ کی قسم دین ہو تو ایسا اور ایک روایت میں آتا ہے کہتے ہیں کہ ان ندین بلکہ تعجب ہے اس دین پہ عجیب ہے وہ دین جس نے تجھے اتنی قوت بخش دی جس نے تجھے میں اتنی ب... اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا تو یہ کہہ کے پوری رات وہ بے قرار رہتے ہیں اور اس پہ غور کرتے رہتے ہیں کہ میرے بھائی کے اندر اس دین نے کیسا انقلاب برپا کیا اور اگلی صبح جو ہے وہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو واقعہ بظاہر چھوٹا سا سیرت اپنے حشام میں مذکور ہے نگاہ سے گزرا شیخ عبداللہ اعظم رحم اللہ کی کچھ تحریرات پڑھتے ہوئے اور یہ واقعہ تاریخ تبری میں بھی مذکور ہے البدایہ و نہایا میں بھی مذکور ہے تاریخ معروف کتب میں اسی طرح سنو نبی داود میں بھی لیکن تھوڑی دیر اس واقعے کے ساتھ رک کر اس پر غور کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا اسباب پوشیدہ ہیں پہلا سبق تو وہ دوستی اور دشمنی کا محبت و نفرت کا معیار ہے جو اسلام نے مقرر کیا جو ہو سکتا ہے کہ بہت سے خطبات اور تقارییر سے اور بہت سی کتابوں کے مطالعے سے اس سمجھ جیسا کہ حضرت محیثر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے یہ آپ کی اس بات سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب دین مختلف ہوتا ہے تو قریب ترین نصب کے رشتے بھی کٹ جاتے ہیں اور ایک مسلمان کی دوستی اس کی محبت اس کے تعلق اس کی وفاداری اس کی بنیاد ایمان اور کفر پہ کھڑی ہوتی ہے تو اصحاب ایمان کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ نیک و متقی لوگوں کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے اور جتنا کوئی اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھا ہوتا ہے اگر وہ مسلمانوں میں سے ہو تو اتنی اس سے محبت کم ہوتی ہے اور جب وہ نافرمانی بڑھتے بڑھتے کفر کے درجے تک پہنچ جائے تو پھر محبت کے سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں چاہے وہ اپنا باپ ہو چاہے وہ اپنا بیٹا ہو چاہے وہ اپنا بھائی ہو اور اسلام کی تاریخ نے بے صحابہ رضوان اللہ الرحیٰ اجمائن نے ایسی زندہ مثالیں اس کی چھوڑ دی ہیں کہ جن جیسی مثال دوبارہ پیش کرنا بھی شاید آسان نہیں ہے اور جن کے بعد کوئی شک شبہ باقی نہیں بچتا کہ انسان نے وطنی رشتوں کو قومی رشتوں کو نسلی رشتوں کو قرابت کے رشتوں کو ان سب رشتوں کو جب دین کے ساتھ یہ رشتے ٹکرائیں تو ان کو کیا مقام دیا ہے تو جس طرح حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے جو عبداللہ بن عبید منافق کے بیٹے تھے کہ وہ آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ان امر تک کہ اگر آپ مجھے اپنے باپ کا سر کاٹ کے لانے کا حکم دیں تو میں وہ بھی لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا اور جس طرح حرد سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی زندگی بھر کسی کے قتل کا اتنا حریث نہیں رہا جتنا میں اتبا بن نبی وقاص کے یعنی اپنے بھائی کے قتل کا حریث رہا ہوں تاکہ یہ ثابت کروں کہ میں ایمان کے اوپر کسی اور چیز کو ترجیح نہیں دیتا اور کافی سگا بھائی بھی ہو تو اس کو ثابت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ سبان اللہ تعالی کا تو یہ وہ زندہ مثالیں ہیں کہ جو ہماری تاریخ میں ملتی ہیں اور ہمارے اوپر یہ بات واضح کرتی ہیں کہ سگا بھائی بھی ہو ہمارا اگر دین مختلف ہو جائے گا ایمان سے پھر جائے گا کفر کی صف میں کھڑا ہوگا اللہ کی اللہ کے نبی وسلم کی, کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لانے سے انکار کرے گا تو وہ کافر ہے اللہ سے باغی ہے رب سے باغی ہے اور ہمارا دشمن ہے اور ایک امریکہ میں آسٹریلیا میں یوروپ میں بیٹھا ہوا شخص جس کی نہ زبان ہم سے ملتی ہے نہ شکل ہم سے ملتی ہے نہ نسل ہم سے ملتی ہے نہ وطن ہم سے ملتا ہے کچھ بھی نہیں ملتا لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جب کلمہ اس نے قبول کر لیا تو وہ اپنے سگے بھائیوں کی طرح عزیز ہے اس کا دفاع کرنا اس کی حفاظت کرنا اور اس کو وہ سارے حقوق دینا جو ایک مسلمان کو دیے جاتے ہیں جو میرے پڑوس میں میرے, میرے وطن کا مسلمان ہو یا میری قوم کا مسلمان ہو وہ اس کے ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے تو یہ وہ پہلا سبق ہے کہ جو اس سے ملتا ہے اور وہ ہے اسلام میں درستی دشمنی کا یہ معیار جو اگر درست ہو تو امت ان مصائب میں اور ان مصیبتوں میں مبتلا ہی نہ ہو کہ جس کے اندر وہ آج مبتلا ہے اور ان مصیبتوں کا آغاز سقوط گرناتا سے لے کے آج تک جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں یہیں سے ہوتا ہے کہ جب مسلمان مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کا ساتھ دیتے ہیں اور آپس کی وحدت کو چھوڑ کے کفار کے ساتھ جا ملتے ہیں پورا یورپ جو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا وہ اسی طرح نکلا کہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور انہوں نے کافروں سے اتحاد کر کے ایک دوسرے کے خلاف لڑنے میں مصروف ہیں اور اسی کے نتیجے میں یہ سارا سوال جو ہے وہ مسلط ہوا اور حتیٰ کہ خلافت گرنے کا بھی پورا جو منظر ہے جنگ عظیم اول میں تو وہ یہی نظر آتا ہے کہ کافروں کی آپس کی جنگ میں مداخلت کی اور اس کے اندر اپنے آپ کو گھسایا اور ایک کافر کے ساتھ مل کے دوسرے کافر کے خلاف قتال کیا اور پوری خلافت جو ہے وہ ایک لایانی جنگ میں اپنے آپ کو گھسا کے تباہ کروائی تو مسلمان آج بھی اگر اس بنیاد کو درست کر لیں تو امت کے بہت سے امراض اور بہت سے مسائل اور بہت سی وہ ذلتیں اس میں مبتلا ہے اس کا علاج ہو جاتا ہے دوسرا سبق پہرے بھائیوں جو سے ملتا ہے وہ یہ کہ اپنے دین کی صداقت و حقانیت پر ایمان اور اس پر عمل کرنے میں کسی قسم کی ملامت کا خوف نہ کرنا یہ جو دین پہ فخر کا جذبہ ہے یہ دین کے اوپر اعتماد کا جو جذبہ ہے اور اس کو نافذ کرتے ہوئے اس کی تطبیق کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے کوئی ادنا خاطر میں نہ لانا کہ لوگ کیا کہیں گے دنیا کیا سوچے گی یہ سبق ہے جو اس واقعے سے ملتا ہے اگر اس دنیا میں کیا رہنے والا کو مسلمان ہوتا ہے اکیسویں صدی کا تو وہ ضرور سوچتا اپنے بھائی سے بات کرنے سے پہلے کہ بھائی اس کے ذہن پہ کیا اثرات ہوں گے پھر اس سے کیا نتیجہ نکالے گا اور پھر اس سے کیا تاثیر ہوگی اور وہ بات کو گول مول کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا لیکن آپ نے دھڑلے سے وہ بات جس کو آپ حق سمجھتے تھے وہ رکھ دی سامنے اور اس کا اثر وہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توقع سے بڑھ کے ان کو انعام دیا اس کے اوپر کہ ان کا بھائی ایمان کے اندر داخل ہو گیا اور یہ کوئی ایک واقعہ یہ بھی نہیں ہے تاریخ اسلامی میں کہ صرف ایک دفعہ ایسا ہوا ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے ایسے واقعات سے جہاں صحابہ نے اپنے عمل سے رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ کر کے دکھایا کہ انہوں نے دین کے احکامات کو دانتوں سے تھامے رکھا چاہے باتیں بنانے والوں نے کتنی باتیں بنائی چاہے معاشرہ کتنا ہی مخالف سینٹ پہ گیا چاہے لوگوں کی نگاہ میں وہ کتنی ہی مایوب لوگوں کی ناقص عقلوں میں وہ کتنی مایوب چیز کیوں نہ ہو لیکن آپ نے اس پر عمل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے جو برکت ڈالی اس حق اور صدق پر عمل کرنے سے وہ کسی اور چیز میں نہیں نکلی مثلا مشہور واقعہ ہے نجاشی کے دربار میں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جانا تو وہاں جب مسلمانوں کا پہلا گروہ جو ہے وہ پہنچتا ہے جا کر وہاں پناہ لیتا ہے تو پیچھے پیچھے مشرقین کا گروہ بھی آتا ہے اور آ کر نجاشی کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا ہے تو اگلے دن نجاشی کے دربار میں جب طلبی ہوتی ہے جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہیں اور دین کی بنیادی دعوت جو ہے وہ پیش کرتے ہیں نجاشی کو اس میں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں نظر آتی جس میں آپ یہ سب بیان کرتے ہیں کہ ہم بتوں کو پوچھتے تھے مردار کھایا کرتے تھے حلال حرام کی تمیز نہیں تھی تو یہ سارا کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہم سے چھڑوایا اور ہمیں مہذب انسان بنایا تو جب یہ حربہ ناکام ہو جاتا ہے تو مشرقین جو ہیں وہ دوبارہ جاتے ہیں دربار میں نجاشی سائی مذہب پر ہوتا ہے مشرقین جا کر کہتے ہیں کہ ان کو بلا کر کہ ان کا حتیثہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے اور وہ اپنی طرف سے بہت بڑی چال چلتے ہیں اور باقی چال ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ جو ہیں وہ خدا کہہ رہے تھے تو یا خدا کا بیٹا کہ رہے تھے ان کو جا کے اگر مسلمانوں درست عقیدہ بتاتے تو اس کا پورا پورا خطرہ تھا کہ نکال دیا جاتے وہاں سے تو جب یہ خبر پہنچتی ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ تک اور باقی مسلمانوں تک کہ پھر طلب کیا گیا دربار میں اور اس دفعہ سوال یہ ہے تو بہت تشویش بھی ہوتی ہے کہ اس کا کیا کیا جائے لیکن آپس میں مشورے کے بعد یہی طے ہوتا ہے کہ جو قرآن کی تعلیم ہے اس کو اسی طرح بیان کر دیا جائے تو وہ جاتے ہیں اور جا کر سورہ مریم کی آیات وہاں تلاوت کرتے ہیں جس میں عطیصی علیہ السلام کی الوہیت کی نفی کی جاتی ہے ان کے خدا کے بیٹے ہونے کی نفی کی جاتی ہے ان کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا مقرب رسول قرار دیا جاتا ہے تو وہ سن کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اتنی تاثیر ڈالتے ہیں کہ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے پورے دربار کی مخالفت کرتے ہوئے زمین سے تنقا اٹھاتا ہے اٹھا کر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام اس سے اتنا بھی زیادہ نہیں تھے جو تم نے بیان کیا وہ بالکل ایسے ہی تھے تو یہ ایک اور مثال ہے اس بات کی کہ دین جیسا ہے اس کو اسی طرح لیا جائے اس پر اسی طرح عمل کیا جائے اور اس پہ یہ اعتماد رکھا جائے یہ فخر رکھا جائے کہ ہم اللہ کے حکم کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا و آخرت کے اندر سرخروئیاں عطا فرماتے ہیں اسی طرح تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ معروف کیا فتح بیت المقدس کے موقع پہ نصارہ کی کتابوں میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہوتی ہیں وہاں بکر حتمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانیاں بھی موجود ہوتی ہیں اور یہ نشانی بھی موجود ہوتی ہے کہ بیت المقدس نے کس کے ہاتھ فتح ہونا مسلمان طویل محاصرہ ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں نہیں فتح ہو رہا ہوتا تو بالآخر عیسائی اندر سے یہ پیغام بھیجتے ہیں، عیسائیوں کے بڑے جو فادری ہوتے ہیں کہ ہم ہتھیار ڈالنے پہ تیار ہوں گے چابی شہر کی حوالہ کریں گے کہ تم میں سے جو شخص آگے بڑھے اور آگے آ کر وہ چابی وصول کرے اس کے اندر وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں جو ہماری کتابوں میں مسکور ہے غالباً حضرت خالدین ولی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جاتے ہیں تو نصارہ جو ہے وہ اپنی کتابیں نکال کے وہ نشانیاں میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بعض نشانیاں موجود ہیں اور بعض نہیں موجود ہیں تم وہ شخص نہیں اور واپس کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ پوچھتے ہیں مسلمان کہ وہ کیا نشانیاں ہیں تو وہ جو بعض نشانیاں بتاتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پائی جاتی ہیں تو وہ خلیفہ کو پیغام بھیجا جاتا ہے کہ بیت المقدس کی فتح اس چیز سے مشروط ہے آپ خود تشریف لائیے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لاتے ہیں تو وہاں موجود صحابہ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نے اگلے دن جانا ہے تو لباس بدل کر جائیں اچھا لباس پہن کر جائیں پورے شہر میں موجود ہونا ہے ان کے بڑے بڑے پادریوں نے تو یہ پیمندوں والا لباس پہن کر اور اس قسم کی سواری کے ساتھ اپنے اونٹ کے ساتھ مانا جائیں تو ایک اچھا سا گھوڑا لا کر دیا جاتا ہے اور بہترین لباس لا کر دیا جاتا ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اس سے سرخ ہوتا ہے اور آپ یہ کہہ کے انکار کر دیتے ہیں ہم وہ قوم ہے جن کو اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت, عزت عطا کی ہے نہب السلام اگر ہم نے عزت کسی اور چیز میں تلاش کی تو ہم ہو جائیں گے اور اسی لباس میں اسی سواری پر سوار ہو کر آپ شہر میں داخل ہوتے ہیں آپ کے کپڑوں پہ موجود جو پیوندوں کی تعداد ہے کہ وہ تعداد تک وہ گنتے ہیں عیسائی پادری اور کہتے ہیں کہ یہ وہی تعداد ہے یہ وہی شکل صورت ہے اور یہی وہ پورا ہولیا ہے جس کے اندر اس شخص کو آنا چاہیے تھا جس کے ہاتھ پر بیت المقدس فتح ہونا ہے اور وہ چابیاں حوالے کر دیتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی کہ اس دین پہ فخر کرنا سیکھے ہماری عادی بیماریوں کی جڑ یہ ہے اس امت کے تنزل کی عادی جڑ یہ ہے کہ اپنے دین پر اعتماد اٹھ گیا اور بہت محنت سے وہ اعتماد اٹھایا گیا اس میں بہت بڑا ہاتھ اس غلامی کے دور کا ہے غلامی کے اثرات نسلوں تک رہتے ہیں باقی ایٹم بم کے جس طرح اثرات جب ایٹم بم گر جائے تو وہ جینز میں ٹریول ہوتی ہے وہ چیز آگے اگلی نسلوں اور اس سے اگلی نسلوں تک اس کے اثرات جاتے ہیں یہ غلامی اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے امتوں کے حق میں جب کوئی غلام بن جائے تو پھر وہ اس کی نفسیات کے اندر اس کی اولادوں کی نفسیات کے اندر وہ غلامی رچ بس جاتی ہے تو دین پر سے اعتماد ہماری نسلوں سے اٹھایا گیا دو سال کی جو انگریز کی فرنگی کی غلامی اس خطے میں رہی اور جو باقی خطوں میں کہیں فرانس کی اور کہیں اٹلی کی اور کہیں پرتگال کی اور کہیں اسپین کی غلامی رہی تو اس غلامی کے نتیجے میں اعتماد دین پر سے اٹھا اور کافروں کے طور طریقے اختیار کرنے کو فخر کا معیار جانا جانے لگا تو ہم نے جس واقع سے بات شروع کی حضرت محیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل یہ عملی مثال ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ دین کے احکامات پر عمل کرنے میں کیسی مضبوطی درکار ہے اور کیسے اعتماد کے ساتھ اللہ کے احکامات کو نافذ کیا جانا چاہیے ہے تو آج ہمارے معاشرے کے حال پیارے بھائیوں اس کے بالکل برعکس ہو چکا ہے اور صورتحال ایسی جگہ تک پہنچ چکی ہے کہ فشق و فجور میں مبتلا اور انگریز کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ جو ہیں وہ فخر اور اعتماد کے ساتھ اپنے آپ کو اور اپنی تہذیب کو یا اپنی بدتہذیبی کو معاشرے میں پیش کرتے ہیں اور دین پر عمل کرنے والے دین کو سینے سے لگانے والے جو ہیں وہ گگیائے گگیائے شرمائے شرمائے دین کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے شاید ہی کوئی مستثنا ہو یعنی بہت ہی تھوڑے لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اس مروبیت کے مرض سے نکال پائے ہوں اور دین پہ فخر کرنے کا ان کے اندر جذبہ موجود ہو تو معاشرہ ان دو بنیادی اصناف میں بٹا ہوا ہے ایک وہ لوگ ہیں کہ جو ایک پوری نوجوان نسل ہے اور بڑے بھی اس سے مستثنا نہیں ہے کہ جو دین سے اس وجہ سے فرار ہو چکے ہیں بالکل یا اس کو اس کے احکامات پر عمل کرنے سے دور ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں اس بات کو عزت پانے کے لیے عزت تلاش کرنے کے لیے معاشرے کی نگاہ میں معزز ہونے کے لیے دنیا کی نگاہ میں ماڈرن کہلائے جانے کے لیے انہوں نے دین کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے اور بنیادی چیزیں حتیٰ کہ نماز روزہ بھی زندگیوں سے نکلتا جانے لگا ہے اور دین کے جو بنیادی احکامات ہیں ان کو بھی چھوڑ بیٹھے ہیں تو یہ ایک پوری نسل ہے کہ جو پیچھے ہٹتے ہٹتے ہٹتے, ہٹتے ایسی جگہ چلی گئی ہے کہ اس نے طے کر لیا ہے کہ چونکہ عزت اس چیز سے وابستہ ہے کہ کفر کا طریقہ اختیار کرو انگریزوں کی سی شکل صورت ان کی سی تہذیب ان کی سی معاشرت ان کسی سے رسوم ان کے زندگی کے مقاصد یہ سب اختیار کرو گے تو عزت ملے گی اس سے غرض نہیں کہ اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس سے غرض نہیں اور اس سے منہ پھیر کے دوسری طرف رخ کر لیا ہے تو یہ ایک پوری ہمارے اپنے گھروں کے اندر ہماری اپنی زندگیوں کے اندر ہم میں سے بہت سے جہاز میں بیٹھے ہوئے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی کل تک اپنی زندگی ایسی ہی تھی کہ وہ کفر کے طریقے اختیار کرنے پہ انگریزوں کیسے طریقے اختیار کرنے میں ان کے فلمی کے کیسے لباس اور طور طریقے اور ان کے سے جملے بولنے میں فخر محسوس کرتے تھے جو کرکٹ کے کھلاڑیوں کو اپنے لیے ہیرو اور رہنما سمجھتے تھے اور ان کے سا لباس پہننے اور ان کے سے بال کٹوانے میں فخر محسوس کرتے تھے تو یہ ایک مرض ہے جو دلوں کے اندر آ چکا ہے جو قابل تحقیر مرض ہے جو قابل ترس بھی بلکہ مرض ہے جو اس کے اندر مبتلا نظر آئے اس پہ ترس کھانے کی ضرورت ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی گھٹیا چیزی ہوا ادنا بل لذی ہوا خیر کتنی گھٹیا چیز اس نے کتنی اعلیٰ چیز کے مقابلے میں قبول کر لی ہے تو یہ ایک پوری صنف ہے لوگوں کی کتنی عورتیں ہیں جو برکے سے صرف اس لیے بھاگتی ہیں جو اللہ کے فرض کردہ پردے سے صرف اس لیے بھاگتی ہیں کہ وہ آج کے دور میں رائج نہیں ہے وہ آج پسند نہیں ہے آج کے فیشن کا جز نہیں ہے آج وہی فیشن بن جائے ہو سکتا ہے آج ہی برکے کو پروموٹ کیا جائے تو وہ کل سے برقع بھی پہننا شروع کر دیں گی لیکن ان کو یہ بتایا جائے کہ تمہاری ماں پہنتی تھی برکہ حرت عائشہ پہنتی تھی اور اپنے جسم کو ڈھانپا کرتی تھی حرت ام سلم پہنتی تھی اور اپنے جسم کو ڈھانپا کرتی تھی حرض ذہنب پہنتی تھی اور اپنے جسم کو ڈھانپا کرتی, کرتی تھی اس سے یہ چیز ان کے دلوں کو راغب کرنے کے لیے کافی نہیں ثابت ہوتی ہے تو اس حد تک ذہنوں کو مسق کر دیا گیا ہے تو یہ ایک نسل ہے اور دوسری نسل پیارے بھائیوں وہ ہے اہل دین کی یہ دوسری صنف اہل دین کی ہے کہ جو دین پر عمل تو کرتے ہیں لیکن اللہ عمر رحم اللہ ان کی بہت چھوٹی تعداد کو چھوڑتے ہوئے ان کی غالب اکثریت بھی گگیاتے گگیاتے شرماتے شرماتے عمل کرتی ہے دین پر فخر ہونا دین کو لے کے برائیوں کے سامنے ڈٹنا منکرات کی آنکھوں میں آخے ڈالنا یہ کہاں موجود ہے کتنے نوجوان ہیں جن کی زندگیوں کے اندر یہ رنگ نظر آتا ہے حتیٰ کے جہاد سے وابستہ لوگ بھی حتیٰ کے مجاہدین کی صفوں میں موجود لوگ بھی کل ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب اس مرض سے آزاد ہو چکے ہوں اس لیے کہ کتنے مجاہد بھائیوں کے اندر یہ مرض نظر آ ہے تو یہ کہاں سے آ رہے ہیں سارے مراج اسی مروبیت کا اور دل میں اسلام پر فخر نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ یہ اعتماد کے ساتھ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں ہو پاتا تو یہ دوسری صنف اہل دین کی بھی کہ جو, جو اپنی داڑی پر بھی شرمایا شرمایا رہتا ہے کتنے دفتر ایسے ہیں جہاں کام کرنے میں جو نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا وہ اطمینان سے نماز پڑھنے والوں کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے اور نماز پڑھنے والا بیچارہ شرماتا شرماتا لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر نماز پڑھنے جا رہا ہوتا ہے یہ کیوں پورے پیمانے الٹ چکے ہیں انگریزی بولنے میں جس کو تھوڑی سی دشواری پیش آتی ہے وہ ہوتا ہے اور قرآن کی دو صورتیں ٹھیک نہ پڑنی آتی ہیں اس کو اس کے اوپر اس کو کوئی شرم نہیں ہوتی ہے کوئی حیا نہیں ہوتی ہے تو یہ پورے پیمانے نوزہ جو عادی نے بتایا قیامت کے قریب کا منظر کہ جہاں سب کچھ الٹ جائے گا جہاں معروف منکر بن جائے گا خیانت جو ہے وہ امانت بن جائے گی سچائی جو ہے وہ جھوٹ بن جائے گی لگتا ہے کہ وہی منظر ہماری نگاہوں کے سامنے آ جا چکا ہے تو اہل دین جو ہے ان کو بھی اپنے دلوں میں جان کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مدارس تک بھی اس مرض سے محفوظ نہیں ہوئے دینی تنظیمات تک اس مرض سے محفوظ نہیں जी یہ کیوں جمہوریت کے اندر اترے اترے جاتے ہیں کیوں نہیں خلافت کا سیدھا نام لیتے کیوں اسلامی جمہوریت کے نعرے بلند کرتے ہیں یہ اس کے پیچھے مروبیت کا مرض ہے یہ اعتماد نہیں ہے کہ ہمارے اپنی بھی کوئی تاریخ ہے ہم ایک تیرہ سو سال چودہ سو سال حکومت کرنے والی امت ہیں جس نے دنیا کو ڈھنگ تہذیب کا جینے کا سکھایا تو یہ فخر ختم ہو چکا ہے اپنی تاریخ سے کٹ چکے ہیں تو تاریخ سے کٹی ہوئی امت کا یہی انجام ہوتا ہے اپنے اصلاف و بھلائی ہوئی امت کا یہی انجام ہوتا ہے ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے یہ چیزیں تو دینی جماعتوں مرض جو ہے وہ بھی یہیں سے پھوٹتا ہے اہل مدارس کے اندر بھی یہ جو بہت سے مدارس کے اندر سب کی بات نہیں کر رہا بہت سے مدارس کے اندر یہ جو ایک نئی مہم چل پڑی ہے کہ بھی انگریزی بھی سکھانا ضروری ہے فلانچیز بھی سکھانا ضروری ہے اور یہ وہ کسی ضرورت کے تحت بات نہیں کر رہے اگر یہ کسی سوچے سمجھے کسی فہم اور فراست کا نتیجہ ہو اور واقعات کسی ضرورت کے تحت ہو تو دیکھا جا سکتا ہے شرم گنجائش ہو سکتی ہے لیکن محس اس رو میں بہکے کے کہ لوگ ہمیں پسماندہ نہ کہیں لوگ ہمیں بیکورڈ نہ کہیں لوگ ہمیں ماڈرن کی تعریف سے خارج نہ کر دیں اور ہمارے بھی مدارس سفارے ہونے والوں کو کہیں نوکریاں کسی نہ کسی دفتر میں کسی وزارت اوقاف میں مل جائیں اس ذہن کے ساتھ جب کمپیوٹر سکھایا جاتا ہے اور اس ذہن کے ساتھ جب انگریزی سکھائی جاتی ہے اور اس ذہن کے ساتھ جب مدارس کے اندر مینجمنٹ سائنس کی فیکلٹیز کھلی جاتی ہیں اور مدارس کے اندر سوئمنگ پول بنائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی مروبیت کا مرض گھس چکا ہے اور وہاں بھی مغرب کو اپنا رہنما سمجھا جانے لگا ہے تو اللہ سے ڈرنے کی بات ہے اللہ نے منافق کہا یہ بتایا ہے کہ وہ کفار کے پاس جو دوڑا دوڑا جاتا ہے تو اللہ پوچھتے ہیں اس کے دل کی حالت بیان کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں ان دون عزا کہ یہ عزت کی تلاش میں ان کے پاس جاتے ہیں اصل مرض دل کے اندر یہ ہے کہ عزت معاشرے میں چونکہ ملتی ان چیزوں سے ہے کہ منہ ٹیڑھا کر کے بے شک بولو لیکن بولو انگریزی کوئی نہ کوئی جملے کے اندر انگریزی کے لفظ گھسا کر ثابت کرو کہ تم مہذب ہو تم باقیوں سے بہتر ہو تم پڑھے لکھوں کے اندر شامل ہو تو چونکہ معاشرے میں یہ چیز رائج ہے اس لیے مدارس ہوں دینی تنظیمات ہوں اہل دین ہوں ان کے اندر بھی حتیٰ کہ مجاہدین ہوں, ان کے اندر بھی یہ مرض سرائط کر جاتے ہیں تو پیارے بھائیوں اپنے دین کے اوپر فخر کرنے والے بنے اپنے دین کو دانتوں سے اس سے چمٹ کر رہنے والے بنے ہمیں جو چیز مل گئی ہے وہ اتنی اعلی ہے اتنی ہے کہ دنیا کی کسی کتاب سے دنیا کے کسی دستور سے دنیا کے کسی فلسفے سے دنیا کی کسی فکر سے دنیا کی کسی تہذیب سے اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا یہ موازنہ کرنا اس کی اس کی توہین ہوگی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس کتاب کا ذکر کرتے ہوئے کہ جس کو یہ قرآن مل گیا ہو فضا فرق تو بس وہ اسی پر خوشیاں منائے یہ دنیا والے جو کچھ جمع کرتے ہیں ان کے پاس جتنی مال و متع اکٹی ہے یہ اس سب سے بہتر ہے تو یہ قرآن جس کے سینے میں ہو جس امت کو یہ مل چکا ہو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وخری نبی نسبت مل چکی ہو جس کی امت میں شامل ہونے کے لیے نصرت کرو گے اور جس نے اس کی مخالفت کی فاسک ہوگا امبیا کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سب تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں تو پیارے بھائی اس نبی کی امت میں ہونے کے بعد پھر کسی اور امت اور وہ بھی کافروں کی طرف دیکھنا ان کی تہذیب سے ان کی روشنی سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرنا جو روشنی نہیں تاریکی ہے تو یہ سوائے کوئی جاہل آدمی کے کوئی یہ کام نہیں کر سکتا اپنے دین سے ناواقف آدمی کے سوا کوئی شخص یہ کام نہیں کر سکتا تو دین کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے حکم پر فخر کرنے کی کوشش کریں اور اپنے سینے کے اندر یہی یقین جمائیں کہ جو ہمیں ملا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں جو دین ہمیں ملا جو ادب اس نے سکھایا جو عقیدہ اس نے دیا جو تصورات اس نے دیے جو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اس نے دیا جو مقاصد اس نے دیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور اسی یقین کے ساتھ اس کو نافذ کیا جائے تو جب تک وہ شان نہیں پیدا ہوگی جو شان اگر ماضی قریب میں یا حال میں کہیں نظر آتی ہے تو وہ امارت اسلامی افغانستان کے ان فقراء شفت یا درویش شفت ذمہ داران کے اندر نظر آتی ہے یا وہ امیر المومنین کے اندر نظر آتی ہے کہ جن کے پاس یعنی وہ شان شان سے مراد میری وہ شان ہے جو رستم کے دربار میں صحابہ دکھایا کرتے تھے جو زرق برق قالینوں کے اوپر اپنے گھوڑے چڑھاتے ہوئے پہنچ جائیں اور اس کے تخت کے ساتھ اپنے گھوڑے کی رسی باندھ کے میزا کالین میں گاڑ کے تخت کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں تو یہ اعتماد یہ کوئی مصنوعی چیز نہیں تھی یہ اعتماد تھا کہ یہ سب حقیر ہیں یہ سب اللہ کے منکر ہیں یہ سب کافر ہیں ان کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں جو ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے جس پہ ان سے مرووب ہونے کی ضرورت ہے اپنے دین کو لے کے گئے اور اتنے اعتماد سے رکھا کہ وہ بادشاہ بھی مروب ہو گیا اس سے کہ ان کا عام بندہ اگر ایسا ہے جو ان کو لے کے چل رہے ہیں ان کے جرنیل وہ کیا چیز ہوں گے تو اس اعتماد کے ساتھ دین کو رکھا جائے جیسا کہ ام المومنین محمد عمر اللہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ نفیس اپنے ایک لیکچر میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں پوری دنیا سے وفود آیا کرتے تھے عرب ممالک کے بزرا آیا کرتے تھے بالخصوص سعودیا سے آیا کرتے تھے پاکستان سے آیا کرتے تھے امیل المن سے ملاقات کی تلاش میں ہمارے ہاں یہ جاہل دین سے پھر بھی قیادت ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کو ہیلری کلنٹن آ کر ہی نہیں کو عورت بھی آ کر اس سے ایک مسافر کر لے تو اس کے دانت ہی نہیں اندر ہوتے ہیں وہ تصویریں کھچوا کھچوا کے نہال ہو رہا ہوتا ہے وہاں یہ حالت تھی کہ پورے پورے وفود پہنچتے ہیں دور دور سے امیر المن سے ملنے کے لیے اور آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے جو کابل چلے جاؤ آپ کندھار میں ہوتے تھے کہتے ہیں کہ کابل چلے جاؤ وہاں کسی اور ذمہ دار سے علاقات کر لو بیشتر دوران سے آپ نے کبھی خود ملاقات نہیں کی اس لائق نہیں سمجھا کہ ان لوگوں کو کافر اصلی نہ بھی ہوں لیکن اس دنیا میں ڈوبے ہوئے اور اللہ کے دین سے منہ پھیرے ہوئے حکمران جو تھے ان سے ملاقات آپ پسند نہیں کیا کرتے تھے تو یہ استغنا کہ دنیا سے منہ پھیر لینا اور دین کو ہی اپنی کل متا سمجھنا یہ سینے کے اندر وہ چیز پیدا کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصرت نازل ہوتی ہیں اللہ کے گھڑوں سے نکالتے ہیں تو پیارے بھائیوں اپنے دین پر فخر کیجیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آج نوجوانوں میں سے عام معاشرے میں جائیں اور پوچھیں کہ کس کے اندر یہ ضرورت ہے کہ وہ کسی ذرا نسبتاً بہتر ہوٹل کے اندر میری پی سی کی بات نہیں کرتا نہیں نسبتاً کسی بہتر ہوٹل کے اندر بیٹھے جہاں ٹیبل لگے ہوئے ہوں اور وہ سارے رومال اور چھڑیاں کانٹے اور سب موجود ہوں اور وہاں وہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مسلم شریف میں مسکور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت پوری کرے کہ وہ پلیٹ کو بھی اپنی سے چاٹ کر صاف کرے اور اپنی انگلیوں کو بھی منہ میں لے جا چاٹ کے صاف کرے کرے یہ پورا کر کے دکھائے یہ جدید تہذیب سے متاثر ذہن یہ پورا کر کے دکھائے اس سنت کو مسلم شریف میں مذکور صحیح حدیث کی سنت ہے کو اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے انکار کرے گا تو اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالے گا لیکن اس سنت کے اوپر عمل کرنے سے کیا چیز روکتی ہے یہ چیز روکتی ہے کہ اس کے خیال میں فرنگی نے جو چھری کانٹا چھوڑا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی بھی سننے سے بہتر ہے اس کا ذہن اتنا مس ہو چکا ہے کہ اس کو یہ قبول کرنے میں تعجب ہوتا ہے کہ کیوں انگلیاں چاٹی جا رہی ہیں اور اس اس چھری کانٹے سے جس میں ایک آلو کاٹنے کے اندر بھی آپ کو پانی دفعہ تکلف کرنا پڑتا ہے کبھی ادھر سے پکڑو کبھی ادھر سے پکڑو اس کے اندر اس کو کوئی چیز بری نہیں محسوس ہو رہی ہوتی ہے یہ دل کا مرض ہے یہ اندر جو ہے وہ دین پر فخر اور اعتماد جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو ہمارے خواتین ہوں یا ہمارے مرد نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں یہ مرض ان کے سینوں کے اندر گھس چکا ہے یہ مرض نکل گیا کسی بھی امت سے نکل گیا اور اس نے اپنے دین کو مضبوطی سے تھام لیا تو سمجھ لیں کہ اس کے عروج کا سفر شروع ہو گیا کیا اتنے تجربے کافی نہیں ہیں اتنا کچھ دیکھ لینے کے بعد پہلے اشتراکیت کے پیچھے بھاگ بھاگ کے ہمارا نوجوان تھکا ہمارے بڑے بڑے سمجھدار مفکر کے رانے والے لوگ حتیٰ کے بعض علما تک اس کے اندر بہ گئے اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے چڑھتے سورج کی پوجا کرنے کی کوشش کی وہ چند سالوں کے اندر افغانیوں کے جوتے کھا کھا کے وہ گر گیا وہ پورے کا پورا نظام کوئی ان کے ساتھ آ کر کوئی بڑا ہاتھی نہیں ٹکرایا تھا کوئی ان کی سطح کے نیٹو سے ان کی ٹکر نہیں ہوئی تھی امریکہ ساری زندگی امریکہ نے اس سے کولڈ وار رکھی ہاٹ وار کی اس کے اندر ہمت نہیں پڑ سکی لیکن وہ افغانی جو ہے وہ کندھے کے اوپر ایک لاشن لے کے اس سے ٹکرایا اور آخر 1988 کا ذکر کرتے ہوئے شیخ اعظم ذکر کرتے ہیں کہ سترہ ہزار ٹینک اور بختر بند گاڑیاں روس کی تباہ ہو چکی ہیں سات ہزار سے زائد ان کے جہاز تباہ ہو چکے ہیں انیس سو میں وہ بات لکھ رہے ہیں تو اتنی بڑی تعداد پچاس ہزار تک تقریبا اس وقت تک ان کے فوجی مارے جا چکے ہیں تو اتنی بڑی تعداد نے ان کو جب خسارہ اٹھانا پڑا ان بے سرو سامان لوگوں کے ہاتھوں جنہوں نے ان کی کسی تہذیب کو تہذیب ہی نہیں اور جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگائے رکھا دین سے محبت تھی دین پہ فخر تھا اس کو لے کے افغانی ٹکرائے ان کے ساتھ ان کا کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا پھر اس کے بعد امریکہ کے پیچھے بھاگے ابھی تک بہت سے ہمک بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے اور اس کی تہذیب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یورپ کی چکا چوند کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بہت سے ہمک بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر مختلف چینلز کے اوپر یہ تبصرے کرتے ہیں کہ ہمارے پیچھے رہ جانے کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس یونیورسٹی کوئی نہیں ہے امریکہ کی یونیورسٹیوں کی طرح ہماری کوئی یونیورسٹی دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں شمار نہیں ہوتی ہے اس لیے ہم پیچھے رہ گئے ہم پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ہمارے پاس سنتیں نہیں ہیں ان کی صنعتوں کی طرح ہم پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ان کی بس ٹائم پر پہنچتی ہے ہماری بس ٹائم پہ نہیں پہنچتی ہے ہم پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ان کی ٹرین جو ہے وہ ٹائم پہ پہنچتی ہے ان کا جہاز ٹائم پہ چلتا ہے ہمارا وہ ٹائم کی پابندی نہیں ہوتی ہے یہ چیزیں وہ گنواتے ہیں ان کی سڑک چمکتی دمکتی ہے ہماری سڑک چمکتی دمکتی نہیں ہے ان کے اقتصاد بہت ترقی کر رہا ہے ہماری اکانومی جو ہے وہ کمزور ہے ان وجوہات سے ہم مار کھا رہے ہیں اللہ کی قسم نہ ہم نے پہلے کبھی اس کی وجہ سے مار کھائی ہے نہ ہم آئندہ کبھی اس وجہ سے مار کھائیں گے اور جب حضرت عمر نے جیسے فرمایا ہم نے جب بھی ان چیزوں میں عزت تلاش کی ہم جلیل ہوں گے اور ضلیل رہیں گے یہاں تک کہ دین کو اپنی عزت کا مدار نہیں سمجھ لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی نے فرما دیا حدیث میں واضح کر دی اس بات کو کہ جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط فرما دیں گے جیسا کہ سید حدیث میں آتا ہے لا حرج الہ دینک وہ اس وقت تک تم سے ذلت نہیں اللہ اٹھائیں گے جب تک اپنے دین کی طرف واپس نہ لوٹاؤ تو دین میں عزت ہے اور دین سے منہ پھیرنے میں ضلعت ہے مسلمان کی یہ بات سمجھ لینا اور پھر دین کے چھوٹے سے چھوٹے وہ انگلی چاٹنے اور داڑھی رکھنے جیسے حکم سے لے کر دین کا نظام خلافت قائم کرنے تک ان سارے احکامات کے اندر جب تک دین کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے اور دین کے سوا سب کچھ رد نہیں کریں گے دین سے ٹکرانے والی ہر چیز کو ٹوکری میں اٹھا کر نہیں پھینکیں گے اس وقت تک اللہ سبحانہ تعالی جو ہے دنیا اور آخر دونوں کے دروازے ہمارے اوپر بند رکھیں گے تو اس دین سے محبت کیجئے اس پہ فخر کیجئے بالخصوص اہل دین بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اس پہ فخر کیجئے اس سے محبت کیجئے اس کی عظمت پہچانی ہے دو تین بنیادی اسباب ہیں جو دور ہم کر لیں تو شاید یہ مرض بھی دور ہو جائے بنیادی سبب اس مروبیت کا یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ پڑھا ہے سوائے اپنے دین کے ہمارا نوجوان جو ہے وہ جب پچیس ایک سال کی عمر تک پہنچتا ہے کالجوں یونیورسٹیوں سے گھوم کے تو اس کے پاس کمپیوٹر کے ڈبے کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں اس کے پاس انٹرنیٹ کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں اس کے پاس موبائل سیٹوں کے نئے نئے ماڈلوں کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں اس کے پاس ملک کی سیاست کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے بارے میں اور مسلم لیگ کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں کرکٹ کی ٹیموں کے نام اس کو زبانی حفظ ہوتے ہیں سب کچھ اسے پتا ہوتا ہے کچھ نہیں پتا ہوتا تو اس کو امبیا کی تاریخ نہیں پتا ہوتی کچھ نہیں پتا ہوتا تو اس کو اپنے دین کا نہیں پتا ہوتا کچھ نہیں جانتا تو اللہ کے دین جو میں جو احکامات اترے ہیں ان سے واقف نہیں ہوتا تو یہ پہلا سبب ہے ہمارا کہ ہمیں علم نہیں ہے اپنے دین کا اگر دین کا علم ہو تو خود بخود آنکھیں کھل جاتی ہیں خود بخود یہ مروبیت دور ہو جاتی ہے دوسری چیز اس میں بالخصوص اپنی تاریخ سے کٹنا ہے جو امت اپنی تاریخ سے کٹتی ہے دیکھیں ہمیں سکولوں کالجوں کے نصاب میں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے تاریخ سر سید کی پڑھائی جائے گی تاریخ مسلم لیگ جیسی سیکولر جماعت کی پڑھائی جائے گی کانگریس کی تاریخ پڑھائی جائے گی کرپس مشن پڑھایا جائے گا کچھ نہیں پڑھایا جائے گا تو وہ اسلام نہیں پڑھایا جائے گا کچھ نہیں پڑھایا جائے گا تو حضرات بن عبی وقاص نہیں پڑھائے جائیں گے حضرت خالد بن ولید نہیں پڑھائے جائیں گے ہر توبو عبیدہ بن الجراح نی پڑھائے جائیں گے حضرت محمد بن مسلمہ نہیں پڑھائے جائیں گے یہ کردار جن کے نام تک ٹھیک نہیں پڑھنا آتے اس امت کو بر صغیر کے بیشتر لوگ تو صحابہ کے نام ٹھیک نہیں ادا کرتے ہیں حضرت عمر بن بیناس کو بیشتر لوگ حت... بن بناس کہتے ہیں تو جو اپنے صحابہ تک کو نہیں جانتا اپنے وہ جن کو ہیرو ہونا چاہیے تھا ان کے نام تک اس کو ٹھیک نہیں آتے ہیں اور اس کے برعکس وہ انگریزی میں زمبابے کی کرکٹ ٹیم کے نام اس سے آپ ٹھیک ادا کر لیں گے جس کا اس سے کوئی نہ کوئی دور پار کا حسب نصب دین کسی چیز کا رشتہ نہیں ہے تو اس حالت کے ساتھ تظاہری بات مروبیت نہیں دور ہو سکتی ہے تو مروبیت دور کرنے کے لیے دوسری چیز یہ کہ اپنی تاریخ سے جڑیں اسلام کی تاریخ سے جڑے اس تاریخ کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں صحابہ کی تاریخ کو بالخصوص اور اس کے بعد کی تاریخ کو بالعموم تاکہ یہ اندازہ ہو کہ ہم تھے وہ کیا امت تھی کتنی بلندی پہ تھی کیا چیز اللہ نے اس کو بنایا تھا اور اپنے آج کی تنزل سے نکلنے کا راستہ بھی درست کر لیں اور تیسری چیز یہ کہ بذات خود اس مروبیت کا ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قرآن فرماتے ہیں وہ قدر اللہ کا قدری انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں جانی جیسا قدر کرنے کا حق تھا تو اللہ سبحان تعالی کی صفات سے غافل ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے غافل ہونا یہ خود بہت بڑا سبب ہے کہ دل میں جب وہ محبت ہی نہ ہو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی مطلوب ہے اور ویسا ایمان و یقین ہی نہ ہو جیسا مطلوب ہے تو مروبیت کبھی نہیں دور ہو سکتی تو یہ اگلی چیزیں جو مطلوب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کریں سبحانہ صبح کی صفات پہ جو قرآن میں جا بجا بیان ہوئی اس پہ غور کریں تو کی روشنی سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں علماء کی رہنمائی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اس کو اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانوں میں سے کوئی اور ذات رچی بسی نہ ہو کسی اور سے آپ اتنا واقف نہ ہوں زندگی میں ہر موڑ پہ کسی اور کی زندگی آپ کو ویسی رہنمائی نہ دیتی ہو جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کو دیتی ہو. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتی ہے اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتی ہے جو حضرت محیث بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے تو آج پیارے بھائیوں ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس سمندر منقرات کے اندر گناہوں اور فتنوں کے اس طوفان کے اندر جو ہم رہ رہے ہیں اس میں میں اتنے دفاعی اتنے گگیائے شرمائے اسلام کے ساتھ نہیں گزارا ہو سکتا اس کے ساتھ رہیں گے تو اسی طوفان میں بیٹھ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے جو کہا جاتا ہے کسی بھی کھیل کے اندر کسی بھی جنگ کے اندر او جو ہے وہ بہترین ڈیفنس ہوتا ہے جتنا چڑھ کر آئیں گے جتنا اقدام کریں گے جتنا جارحانہ رویہ رکھیں گے اتنا دفاع خود بخود ہوتا چلا جائے گا تو اس منکرات کے سمندر میں جب تک کوئی ڈٹ کے کھڑا نہیں ہوگا اپنے دین پر فخر نہیں کرے گا اور اس دین کو لے کے ہر منکر سے ٹکرائے گا نہیں اور ہر برائی کو دبائے گا نہیں اور ہر فسپ و فجور کو روکنے کی کوشش نہیں کرے گا اس وقت تک وہ اپنا ایمان بھی نہیں بچا پائے گا تو یہ دین پر یہ اطمینان ہو یہ اعتماد ہو اس کے ایک ایک حکم کو سینے سے لگا کے اپنے دل سے زیادہ قریب رکھے اور محبوب رکھیں تب جا کے اس فتنوں میں سے ایمان کے ساتھ اللہ کی توفیق کے ساتھ سلامتی سے انسان نکل پائے گا اور اگلے جہاں کی کامیابی حاصل کر پائے گا اور دنیا کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس امت کو کوئی عروج ادا کریں گے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت میں چھپے ان اسباق کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ہمیں تبدیل کرنے کی توفیق دیں اور اللہ تعالیٰ اس دین کی عظمت ہمارے سینوں میں بٹھا دیں امی امی اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کی عظمت اور بلندی ہمارے سینوں میں بٹھا دیں امی امی اور ان احکامات کو اس میں سے ایک ایک حکم کو دنیا کی ہر چیز کے اوپر محبوب رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں اور ان احکامات پر خود عمل کرنے والا بنائیں ان احکامات کی خاطر ان کی تنفیز اور تطبیق کی خاطر ان کے نفاذ کی خاطر اپنی جانے دینے والا اللہ سما میں بنا دیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دیں اللہ و کا صلی و اللہ